ف انصاہم انف صحم الاک لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنا اصحاب الجنتِ حم الف لو ان هذا حادل على جبل رایتہ خاش من خشیۃ الله وطل کل امسال الدُ البالا صلاحم یتفکرون ہو اللہ الدیلا الہ الغب و شہادت ہُوحمٰن الرحیم ہو اللہ اللیلا اللہ الہ الملک القدوس السلام المن المحمن المؤمن المحی العزيز العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ عما یوشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسما الحسن ما في مافِ سماواتی له ما في, في سماوات ولاد وہو العزیز الحکیم مقصد صورت الحشر کا ترغیب عید الجہاد صورت میں زجر اور تخویف دی جاتی ہے منکرین کو اور تہذیب دی گئی ہے ایمان والوں کو کہ کہیں تم یہود اور منافقین کی راہ اپنا نہ لینا اور تم کہیں ان کی طرح ہو نہ جانا صورت ان تین رکو پر مشتمل ہے پہلے رکو میں یہودیوں کو زواجر دیے گئے اور ان کا انجام ذکر کیا گیا جب انہوں نے اللہ کی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا جلاوطن کیے گئے ذلیل اور رسوا کیے گئے حالانکہ یہ سابقہ مسلمان تھے لیکن جب ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی تو دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا دوسرے رقوع میں علم تر الادین نافقو دوسرے رقوع میں, دوسرے رکوع میں زواجر دیے گئے منافقین کو اور منافقین کی صفات وہ متعدد صفات وہ بیان کی گئیں یہ کم از کم تیرہ صفات منافقین کی وہ بیان کی گئیں ان آیات میں یہ اب اس میں آخری رکو میں اس میں ایمان والوں کو تحظیر دی جاتی ہے یعنی ڈراوا دیا گیا ہے کہ کہیں تم ان منافقین اور یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلنا ورنہ تمہارا انجام بھی ان جیسے ہو جائے گا یا ایو الدین آمن و اے ایمان والوں اطقلّہ یہ پہلے ان آیات کا ایک مختصر خلاصہ یہ ذہن میں بٹھا لے پھر اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں یہ پہلی آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو یا الذین حلدین اتقوا اللہ ولطنز اور نفس و ماکد لغد اس پہلی آیت میں ایمان والوں کو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس آیت میں قیامت کو غد کہا گیا ہے یعنی کل کا دن اتنا قریب ہے گویا کہ کل آ رہا ہے اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے عمل سے خبردار ہے کہیں تم یہ نہ سوچ لینا کہ اللہ کو اتنی مخلوق کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں تو اپنے اعمال یاد نہیں ہیں اور پھر ہزاروں لاکھوں سال یہ گزر گئے ہیں تو اللہ کو ایک ایک بات وہ کیسے یاد رہے گی ان اللہ قبیرم بما تعمل کہ اللہ تمہارے عمل سے خبردار ہے اور کل کو جب تمہارے سامنے تمہارا عمل نامہ وہ پیش کیا جائے گا تو سورک میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ انسان پھر کہے گا ماہ الکتاب لا رسغیرتن والا ولا رتن اللہ صحاح کہ اس عمل نامے کو کیا ہوا ہے اس نے تو نہ چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل ہر چیز کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں پہلی آیت میں اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرو یہ اپنے نفس میں اپنے اپنے نفس کے ساتھ حساب کتاب کرو اور غافل نہ بنو تو اگلی آیت میں بلا تکن و کلدین نص اللہ ف غافل مت بنو اور غفلت کی زندگی مت گزارو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے اللہ سے غفلت اختیار کی ہے تو اللہ نے جزاً اور بدلے میں انسان سے اس کا اپنا آپ جو ہے وہ بھلا دیا ہے اور انسان وہ اپنے فائدے اور اپنے نقصان اسے اپنے فائدے اور اپنے نقصان کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا کہ میرا فائدہ وہ کس چیز میں ہے تاکہ اسی راستے کو وہ اختیار کرے اور میرا نقصان کس چیز میں ہے تاکہ انسان اس راستے سے بچے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اللہ کے عوامر کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے وہ چھوڑ دیا ہے اور انسانوں کو ان سے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے اگر غفلت کی زندگی گزار لی اور اپنی مرضی کی زندگی گزار لی کل کے لیے ہم نے عمل نہیں کیا تو کیا ہے یہ تو اللہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ سارے انسانوں کو بخش دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں اور دو الگ الگ لوگ ہیں یہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری ہے دوسرے وہ ہیں کہ جو غافل نہیں تھے اور انہوں نے غفلت کی زندگی نہیں گزاری تو جو غافل نہیں ہیں اور جو جنہوں نے غفلت کی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں لا طوی اصحاب النار و اصحاب الجنّا اصحاب الجنت ہو ملفاز جنتی یہ کامیاب ہیں اور جو غافلین ہے تو وہ ناکام ہیں اور ان کا انجام وہ تاوان ہے لو انزل نہقرآن علا جبل یہ پرسائت میں قرآن کی عظمت یہ بیان کی جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ اے اللہ میں کل کے لیے عمل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ عمل کہاں سے سیکھوں اور اپنے نفس کا محاسبہ میں کیسے کروں یا اللہ میں غفلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا اور میں غفلت سے نکلنا چاہتا ہوں تو غفلت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے مجھے ان دونوں فریقوں کے درمیان فرق واضح ہو کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے جنت کے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور جہنم کے راستے پر چلنے والے کون ہیں تو اے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا تو قرآن یہاں پہ لو انزل نا حادق قرآن جبل اس عیسائیت میں قرآن کی عظمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی یہ عظیم الشان کتاب قرآن ہے قرآن کے لیے بیٹھو قرآن سیکھو تو تم کل کے لیے عمل بھی کر سکو گے غفلت سے بھی نکل سکو گے اور ان دو فریقوں کے درمیان ان دو گروہوں کے درمیان فرق بھی کر سکو گے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنم کی راہ پر گامزن ہے اور رسائیت میں یہ اور بھی کئی مضامین وہ بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ وہ ذکر کرتے ہیں انسان کو یہ زجر دیا جاتا ہے کہ اے انسان تم قرآن میں غور اور فکر کیوں نہیں کرتے قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے یہ قرآن اگر میں نے اس سخ مخلوق جو پہاڑ ہیں پتھر ہیں اگر میں نے ان پر نازل کیا ہوتا تو وہ بھی یہ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا لیکن میری کتاب کی مخالفت نہ کرتا لیکن تم بشر ہو کے بھی اور تم گوش پوس سے بنے ہوئے انسان ہو کے بھی اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہو اسی طرح وہاں پہ دیگر مضامین بھی ہیں اس آیت میں وہ بھی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ ذکر کر لیں گے قرآن کی آزمت پر یہ ایک آیت اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن کی آزمت پر مجھے کوئی ایک آیت بتائیں تو یہ ایک آیت قرآن کی آزمت پر یہ کافی ہے اتنی بڑی عظیم آیت ہے اور اس میں اللہ کے کلام کی آزمت یہ بیان کی گئی ہے یہ کلام میں یہ اتنا اثر یہ کیسے آیا وجہ یہ کہ اس کلام کا جو متکلم ہے اس کا جو بیان کرنے والا ہے جس ذات نے اس کتاب کو بھیجا ہے تو وہ بڑی عظیم ذات ہے اور اس کی بہت بلند صفات ہیں تو اگلی تین آیات میں اس کلام کا بھیجنے والا اس کلام کا جو متقلم ہے تو اس کی وہ صفات وہ بیان کی گئی ہیں اور مصنف کا اثر یہ اس کے کلام میں اور اس کی کتاب میں یہ ہوتا ہے تو قرآن میں یہ جو اثر ہے یہ جو اتنا پرتاثیر کلام ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کا بھیجنے والا وہ کوئی معمولی ذات نہیں بلکہ اس کی یہ یہ صفات ہیں اسی وجہ سے قرآن میں اتنا اثر ہے اور اس کلام میں یہ اتنا اثر ہے اور یہاں پر پھر ان تین آیات میں وہ متعدد صفات وہ بیان کی گئی ہیں یا ایو الدین اعمنتقل اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت قد مت لغد اور چاہیے کہ دیکھے نفس ہر ایک نفس ما اس عمل کو قد لغد کہ وہ آگے بیچتا ہے لغدن آئندہ کل کے لیے آئندہ کل کے لیے وہ کون سے اعمال وہ بھیج رہا ہے چاہیے کہ وہ غافل نہ بنے بلکہ اپنے نفس کے ساتھ وہ محاسبہ کرے اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کل کے لیے کون سے اعمال وہ بھیج رہا ہے یاسین میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ انسان کے دو قسم کے اعمال ہیں بعض وہ ہیں کہ انسان اپنے آگے کے لیے وہ بھیج رہا ہے ونق تو بما قد انسان آتا آگے کے لیے وہ بھیج رہا ہے اور بعض وہ اعمال ہے کہ جو انسان اپنی موت کے بعد وہ اپنے پیچھے وہ چھوڑ دیتا ہے آثار انسان کے ساتھ ان دونوں پر محاسبہ ہوگا تو یہاں پہ ما قدمت لغد کل کے لیے تم کون سے اعمال وہ بھیج رہے ہو اور قیامت کے دن کو کل کہا کہ اگرچہ وہ ہزاروں سال بعد آئے لاکھوں سال بعد آئے لیکن جو چیز وہ آنے والی ہے تو وہ یقینی ہے اور وہ قریب ہے اسی لیے عرب کہتے ہیں ما ہوا آتن ہوا قریب ہر وہ چیز کے جو آنے والی ہو خواہ اس کے اس کو مسافت بہت دور ہو اور خواہ اس تک پہنچنے کے لیے بہت وقت درکار ہو لیکن جو چیز وہ آنے والی ہے تو وہ قریب ہوتی ہے قیامت کا دن یہ اتنا قریب ہے گویا کہ یہ کل کا دن ہے ولطنظر نفس مَا ماقد مطلغ اور اس میں یہ امر ہے ولطنز دیکھے چاہیے کہ ہر انسان یہ اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرے رات کو جب تم سونے لگو تو اس وقت اپنے ساتھ گزشتہ دن کے یہ تمام اعمال پر اپنے ساتھ محاسبہ کرو کہ آج تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسی طرح کل کے دن کے لیے جب تم طویل دن میں اور نہ ختم ہونے والی زندگی میں تم نے آج کون سے اعمال وہ بھیجے ہیں اور اسی طرح اچھے بھیجے ہیں برے بھیجے ہیں تاکہ تم ان اعمال پر غور کرو لیکن بدقسمتی کی بات ہے بہت سارے لوگ دن گزر جاتے ہیں راتیں گزر جاتی ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ محاسبہ وہ نہیں کرتے کہ ہم بلکہ اسی طرح غفلت کی زندگی انسان گزارتا ہے وَاتَّقُ اللَّهِ دوبارہ یہ حکم دیا گیا اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ خبردار ہے اس سے باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ولاک و کل دینس اللہ یہ انسا ہوں انفسم یورمت بنولا کلین ف انصا ہوں انفسم یہ اور مت بنو ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے ف انسا ولاکون و کلدی نہ نس اللہ اور مت بنو ان لوگوں کی طرح نصول اللہ کے جو جنہوں نے جی چھوڑ دیا ہے اللہ کے احکام کو نسان ترک کے نسان بمانے ترک کے کیونکہ آگے یہ جی اللہ کی طرف جو نسان کی نسبت ہے تو اللہ کوئی چیز وہ بھولتا نہیں ہے جزا من جن جنس العمل ہے نسیان بمانے ترک انہوں نے اللہ اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کے عوامر کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو بھلا دیا فانساہم فم تو چھوڑ دیا اللہ نے انہیں تو چھوڑ دیا اللہ نے ان کی جانوں کو ان سے یعنی کیا مطلب تفسیر مدارک میں امام نصفی وہ مانا کرتے ہیں نس اللہ تو وہ کہتے ہیں ترکر اللہ وما بھی وہ نسیان کا معنی کرتے ہیں ترک کے کہ جنہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی یاد کو وما امرحم بھی اور جو عوامر ہیں اللہ کے انہیں چھوڑ دیا تو بدلے میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا فتر ذکر ہی بےرحمتی و تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا انہیں اپنی رحمت اور توفیق سے بدلے میں اللہ نے بھی ان کی جانوں کو چھوڑ دیا نہ تو اللہ ان پر اپنی رحمت وہ نازل کرتا ہے اور نہ انہیں نیک امال کی وہ توفیق دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو اسی وجہ سے اللہ نے انہیں بھی اپنی رحمت اور توفیق سے وہ چھوڑ دیا ہے کل اللہ اور مت بنو ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی یاد کو جنہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی کتاب کو فانساہ فم تو چھوڑ دیا انہیں اللہ نے انفسم یعنی ان کی جانوں کو چھوڑ دیا اللہ نے اپنی رحمت سے اور اپنی توفیق سے ان کی جانوں پر اور ان کی نفسوں پر اللہ نہ اپنی رحمت کرتا ہے اور نہ انہیں نیک اعمال کی وہ توفیق دیتا ہے کیونکہ یہ اتنے غافل ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد اس نے چھوڑ دیا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے سورہ توہ میں آپ نے یہ پڑھا تھا ومن آ رضان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً کن آیت نمبر 124 سو چوبیس میں قیامت آما اور ہم اسے بروز قیامت اندھا اٹھائیں گے قال رب لما شرطنی آما یہ کہے گا یہ قرآن کا منکر قرآن سے ایراز کرنے والا اے میرے رب کیوں توں نے مجھے اندہ اٹھایا ہے وقد قد کن تو اور میں تو دیکھنے والا تھا تو اللہ فرمائیں گے کالا تو فنسی طا اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی تم نے چھوڑ دی تھی اور اسی وجہ سے آج تم بھی میری رحمت سے وہ چھوڑ دیے گئے تم نے میری آیتوں کو چھوڑا تھا تو میں نے تمہیں آج اپنی رحمت سے تمہیں چھوڑ دیا اور میں تم پر اپنی رحمت وہ نہیں کرنے والا ولاکون و کلدی نسول اور مت بنو ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے یا اگر بمانے بلانے کے تو پھر معنی یہ ہوگا وَلَا اور مت بنو ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے بلا دیا اللہ کو فانساہم ہوں تو بلا دیا اللہ نے جی ان لوگوں سے ان کی جانوں کا حق مفسرین کہتے ہیں فا حق کا تو بھلا دیا اللہ نے ان سے ان کی جانوں کا حق انسان کی جان کا حق کیا تھا وہ یہ کہ انسان اپنی جان کو بچائے لیکن جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان سے ان کی جانوں کا حق وہ بھلا دیا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے جو تمہیں راستہ اختیار کرنا ہے تو یہ انسان اس راستے کو اختیار نہیں کرتا حاصل وہی ہے کہ اللہ اس سے اپنی توفیق وہ اٹھا لیتا ہے اور اسے اس راستے پر گامزن نہیں کرتا جس راستے پر چل کر انسان خسران سے بچتا ہے اور یہ کامیاب انسان ہوتا ہے الاقحم الفاسقون یہی لوگ یہ نافرمان ہے اور یہ اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں کیونکہ ایمان کے کلمے میں اس انسان نے اس مومن نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ آپ کی رضامندی اور آپ کے بتلائے ہوئے نقشے قدم پہ چلوں گا لیکن انسان نے اس وعدے کو توڑ دیا اس مومن نے اس وعدے کو توڑ دیا اسی وجہ سے یہ فاسق ہے الاک الفاسقون یہی لوگ یہ نافرمان ہے اور یہ اللہ کا وہ حکم توڑنے والے ہیں لا طوی اصحاب النا رو اصحاب الجنا بہت سارے لوگوں کے لیے شیطان نے اس چیز کو انہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جو کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لے بس یہ جنت میں یہ داخل ہوگا باقی زندگی اپنی مرضی کی گزارو سورہ کہف کی آخری آیت میں ہم نے وہاں پہ یہ کہا تھا فمن خان یرجول قا عربی فلیہ امل عامل انصال ولا یشرک ببادت عربی احدا جو کوئی اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی امید کرتا ہے کہ کل کو میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو قرآن کہتا ہے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹہرائے ایک وہ انسان ہے کہ جس نے صرف ایمان کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ کوئی عمل وہ نہیں کرتا نیک عمل نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی سے وہ نہیں بچتا دوسرا وہ انسان ہے کہ جو احتیاط کی زندگی گزار رہا ہے وہ ہر وقت اس سوچ میں ہے کہ میرے سر پر میرا رب کھڑا ہے اور وہ میری نگرانی کر رہا ہے اور وہ میرے عمل سے باخبر ہے اسی لیے میں اس کی نافرمانی سے بچتا ہوں یہ دونوں اللہ کے دربار میں یکساں نہیں ہے یہ برابر نہیں ہے اور قرآن بھی بار بار یہ کہتا ہے لا طوی اصحاب النار و اصحاب الجنّا برابر نہیں ہے آگ والے جہنمی وہ اصحاب الجنا اور باغ والے یعنی جنتی اصحاب الجنت ہو الفائزون جنتی لوگ یہی کامیاب ہیں اور جو جہنمی ہے تو وہ ناکام ہے اسی لیے سورہ فاتحہ میں پہلی صورت میں قرآن تین گروہوں کو ذکر کرتا ہے کہ یہ ایک گروہ یہ کامیاب ہے اور ان دو گروہوں ان کے نقش قدم پر ان کے نقش قدم سے بچو سراط علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر استقامت دے غیر علیہم ولد اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا المخلیہ کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے جن پر تیرا غضب ہوا ہے علم ہے لیکن عمل نہیں ہے اور دالین عمل ہے ہے لیکن علم نہیں ہے اے اللہ ہمیں ان دونوں کے راستے سے بچا تو وہیں پر سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے یکساں ہیں اور سارے ایک جیسے ہیں تو یہ سورہ فاتحہ کو بھی نہیں سمجھتے قرآن جگہ جگہ ان دونوں گروہوں کے کہ یہ برابر نہیں ہے تو قرآن جگہ جگہ اس کی نفی کرتا ہے لائس طوی اصحاب النا واصحاب صحاب برابر نہیں ہے جہنمی وا الجنہ اور جنتی اصحاب الجنتی جنتی حم الفائزون وہی کامیاب ہیں اور جہنمی وہ ناکام ہیں اب اس آیت میں قرآن کی آزمت قرآن کی آزمت پر اگر اس ایک آیت پر بھی لوگ عمل کریں تو یہ ایک آیت بھی قرآن کی عظمت کے لئے یہ کافی ہے لو أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ یہ اگر نازل کرتے اور اگر ہم اتارتے اس قرآن کو عالی جبلن کسی پہاڑ پر لَرَأَيْتَهُ تو ضرور دیکھتے تم اس پہاڑ کو خاشعن عاجزی کرنے والا متصدعن ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے اور اے انسان تم اللہ کے ڈر سے تمہارا دل نہیں پگلا یہ اللہ کی اللہ کے ڈر سے قرآن تم پر دن رات بیان کیا جاتا ہے اور تمہارا دل اس ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے تمہارے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی قرآن ختم ہونے کو ہے تمہارا عقیدہ وہی وہی کا وہی کھڑا ہے تمہارا عقیدہ وہی کا وہی ہے تمہارا عمل وہی کا وہی ہے تمہارے اخلاق میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تمہارے معاملات وہ درست نہیں ہوئے تم ابھی تک حرام میں مبتلا ہو سود میں مبتلا ہو قرآن تو اتنا پر اثر کلام ہے کہ یہ, اگر کسی پہاڑ پر بھی یہ نازل ہوا ہوتا تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس کتاب کی مخالفت وہ نہ کر سکتا لیکن اے انسان تم ان ہڈیوں اور گوشت کے بنے ہوئے ہو اور تمہاری اور نپاڑ یعنی کی کوئی مضبوطی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے لیکن تم اللہ کو للکارتے ہو اور اللہ کی مخالفت میں تم کڑے ہو اسی لیے ابن کثیر کہتے ہیں فقی فی علی کو بے تمہارے لیے اے انسان یہ کیسے لائق ہے اللہ تلین قلوبکم و تخشآ کہ تمہارے دل میں قرآن کی وجہ سے نرمی نہ آئے وہ خشیت اللہ اور اللہ کے ڈر سے وہ نہ پگلے وَقَدْ فَهِمْ تُمْ عَنِ اللَّهِ عَمْرَهُ وَتَدَبَّرْتُمْ كِتَابَهُ حالانکہ دن رات تم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہو اور تمہیں اس کے تدبر کی کی طرف بلایا جاتا ہے اور اے انسان تم پر اس کا کوئی اثر وہ نہیں ہوتا تو زجر دیا جاتا ہے انسان کو کہ وہ قرآن میں غور اور فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتا یہ تو اس آیت کا جو عنوان تھا تو وہ یہی ہے لیکن اس میں ساتھ میں زمنی ایک دو باتیں وہ اور بھی یہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں عیسائیت میں یہ اللہ کے پیغمبر کی شان بھی ذکر کی جاتی ہے اور وہ کیسے قرآن کہتا ہے سورہ مزمل میں یا ایو المزمل قم قمل اللہ کلیلہ نصف ہوا من قسمن ہو اور اسی میں آیت آتی ہے ان ناسن القی آلے کا کہ ہم آپ پر بہت قول ثقیل قرآن کو بڑا بھاری قول اور بڑا بھاری بوجھ قرآن اللہ قرار دیتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم آپ پر بہت بڑا بھاری بوجھ وہ ڈالنے والے ہیں اسی وجہ سے وہی کا جو جو بوجھ ہوتا تھا تو اس کیفیت کی صاحب کرام بیان کرتے ہیں کہ سردی کا موسم ہوتا تھا سردی کی راتیں ہوتی تھیں اور نہایت سردی ہوتی تھی لیکن وہی جب نازل ہوتی تھی اور اللہ کے پیغمبر وہ وہی کے بوجھ کی وجہ سے سردی کی ان ٹھٹھرتی راتوں میں اللہ کے پیغمبر کے ماتھے سے وہ پسینہ وہ ٹپک رہا ہوتا اتنا بوجھ ہوتا تھا تو یہاں پر اللہ کے پیغمبر ان کا جو مقام ہے تو وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن یہ اتنا بھاری کلام ہے یہ اگر کسی پہاڑ پر اللہ نے نازل کیا ہوتا تو وہ بھی اللہ کے ڈھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا آجزی کرنے والا یہ ہوتا لیکن یہ اللہ کے پیغمبر پر اللہ کا احسان ہے کہ اتنا بھاری بھوج اللہ نے اپنے پیغمبر پر ڈھالا ہے اور اللہ نے انہیں اس کے اٹھانے کی توفیق دی ہے تو اس میں گویا کہ اللہ کے نبی پر وہ امتنان اور وہ احسان وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح اس آیت میں ویسے اس اعتراض کا قرآن نے جگہ جگہ جواب دیا ہے خصوصاً سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض منقرین یہ کہتے تھے مشرقین یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوا لولا انزل واحدا، یہ قرآن اس پیغمبر پر کیوں نازل نہیں ہوا تو اس کے جگہ جگہ قرآن نے جوابات دیے ہیں سورہ فرقان میں تفصیلی وہاں پہ جواب دیا تھا جب انیسواں پارا وہ شروع ہوتا ہے اسی پیج پہ تو اس کا جواب ایک جواب یہاں پہ اس آیت میں بھی دیا گیا ہے کہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں اس لیے نازل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اتنا بھاری کلام ہے اگر یہ بھاری کلام یہ کسی پہاڑ پر ایک ہی مرتبہ میں وہ نازل کیا گیا ہوتا تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اسی وجہ سے اللہ نے یہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں کیا اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس میں دیگر جو حکمتیں ہیں تو وہ بھی قرآن نے وہ ذکر کی ہے ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی لو انزل نااد القرآن اعلیٰ جبلن اگر نازل کیا ہوتا ہم نے اس قرآن کو اعلیٰ جبلن کسی پہاڑ پہ تو ضرور دیکھتے تم اس پہاڑ کو خاشیان عاجزی کرنے والا متصدی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا اللہ کے ڈر سے وطل امثال امسال و ندر اور یہ مثالیں ندر بحال ہم بیان کرتے ہیں اسے لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مولوی کہتے ہیں ناکارہ مولوی کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ عام لوگ قرآن کے قریب نہ آئیں کیونکہ اس سے انہیں کیا فائدہ ہے ان کا فائدہ تو یہ ہے کہ لوگ اسی طرح جاہل رہیں اندھیروں میں رہیں تاکہ ہمیں ان کی جیبیں وہ لوٹنا وہ آسان ہو قرآن کہتا ہے یہ مثالیں ہم عام لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن اگر ہم عام لوگوں کو قرآن کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے لیے بیٹھو اس میں تمہارا فائدہ ہے تو وہ کہتے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے فائدے کا وہ نہیں سوچتے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی غرض ہوگا اور ان کی ان کی بھی کوئی مقصد ہوگی لیکن ہم اپنا کام الحمد وہ کر رہے ہیں لوگ بھونگتے رہیں گے لوگ کہتے رہیں گے ہمارا کام ہے اللہ کی کتاب بیان کرنا کسی کے دل میں قرآن اتارنا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہاں خیرخواہی ہے انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے اپنی دل میں خیرخواہی رکھتے ہیں اور الحمد اخلاص رکھتے ہیں کہ اللہ سارے مسلمانوں کو اپنے اپنی کتاب کے قریب لائے ہماری زبانوں سے اللہ یہ کتاب پوری دنیا میں پھیلا دے نیت ہماری یہی ہے باقی کوئی مانتا ہے اللہ اسے توفیق دے کوئی نہیں مانتا اس اس ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہاں ہمیں نقصان یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی کتاب بیان نہیں کی تو یہ ہماری ذات کو نقصان ہے کیونکہ قرآن کا بیان کرنا یہ ہم پر لازم ہے وتیل کلمسالد ربحال اناس اسی لیے یہ یاد رکھیں جو لوگ شروع سے ہمارے اس درس میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں چاہیے یہ کہ وہ قرآن کے دروس وہ شروع کریں بلو آنی ولا ایک آیت آپ سیکھ لیں اسے آگے پہنچائیں اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے دروس یہ ریکارڈڈ ہیں ان میں سے ایک ایک آیت کو سنتے جائیں اور اسے اپنے گھر میں اپنے والدین کو اپنے بہن بھائیوں کو پڑھاتے جائیں اسی طریقے سے آپ قرآن کا یہ پیغام یہ آگے پھیلے گا اور الحمدللہ ہم اپنے درس میں اتنی تفصیل وہ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی اور تفسیر کے حوالہ دینے کی یا اسے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے قرآن میں ہم اتنے حوالہ جات حدیثوں کے اسی طرح تفسیروں کے وہ حوالہ جات دیتے ہیں کہ اسی درس کو سننے کی یہ تیاری آپ لوگوں کے لیے کافی ہے وہ تلکلسالدربحال اناس اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے لال یا تفک تاکہ یہ لوگ اس میں غور اور فکر کریں یہ اب ابن آیات میں اس کلام کو نازل کرنے والے کی صفات اس متکلم کی صفات اور اسایا ان آیات میں دعوے توحید بھی ہے هو الله الذي لا اله الا اور اسی دعوے پر جو مختلف دلائل ہیں تو وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں هو الله الذي لا اله الا یہ اللہ وہ ذات ہے لا اله الا نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے بمانہ حاجت روا اور مشکل کشا اس پر جگہ جگہ ہم نے ایک سو وہاں پہ بھی ہم نے حوالہ جات ذکر کیے تھے اور اسی طرح دیگر جگہوں پہ الہ پر ہم نے وضاحت کی تھی سورہ نمل جب بیسواں پارا وہاں سے شروع ہوتا ہے امن ام خلقت سماواتی ان آیات میں اللہ اللہ اور سورۂ انعام میں ہم نے اس مسئلے کی کافی وضاحت کی ہے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے عالم الغیب یہ اللہ جاننے والا ہے الغیبی مخلوق سے جو غائب چیزیں ہیں انہیں جاننے والا ہے مخلوق سے پوشیدہ چیزوں کو و اور ظاہر چیزوں کو کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز وہ غیب نہیں ہے یہاں پہ یہ غیب یہ مخلوق کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ مخلوق سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے اور ظاہر چیزوں کو تو جانتا ہی جانتا ہے تو جب وہ اللہ وہ غیب اور ظاہر وہ تمام جانتا ہے تو پھر اس کے لیے وسیلے تلاش کرنے کی وہ کیا ضرورت ہے وسیلہ تو بندہ اس کے لیے تلاش کرتا ہے جو تمہارے احوال سے وہ خبردار نہ ہو عالم الغئی بھی و شہادہ یہ اللہ جاننے والا ہے الغیبی بھی مخلوق سے وہ پوشیدہ چیزوں کو و اور ظاہری چیزوں کو ہو ارحمان اور اور یہ اللہ عام مہربان ہے الرحیم خاص مہربان رحمان بر وزن فعلان اس سیغے میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عموم آتا ہے تو یہ اللہ عام مہربان ہے اور الرحیم خاص مہربان اور ان صفات کی تفصیل ہم نے سورہ فاتحہ میں کی تھی الدی لا اللہ اللہ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے الملک پوری دنیا کا بادشاہ ہے پوری کائنات کا بادشاہ ہے الملک ملک الملوک اس پوری کائنات کا بادشاہ سورہ ال عمران ایت نمبر 26 ایت نمبر 26 میں وہاں پہ اللہ کی اس ملکیت اور اللہ کی بادشاہی کا ذکر کیا تھا قل اللهم مالک الملک مالک الملک اے اللہ تو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے تو تل ملک منتشا دیتا ہے دنیا کی بادشاہی جسے چاہے و تنزع الملك ممنتشا اور لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہے دنیا کی بادشاہی مالک الملک پوری کائنات کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور پھر دیگر الملک سے وہاں پہ ہم نے مانا کیا تھا کہ اس سے دنیا کی بادشاہی وہ مراد ہے الملک یہ پوری کائنات کا بادشاہ القدوس وہ تمام عیوب سے پاک ہے تمام عیوب سے وہ پاک ہے القدس فرشتوں کے کلام میں آیا تھا فرشتوں کے کلام میں آیا تھا سورہ بقرہ میں ونہ نو سب و بحمد کا پہ ہم س تصبی تقدیس اور تہمید تینوں کا ہم نے فرق وہ ذکر کیا تھا کہ تسبیح صفات کے ساتھ اور تقدیس ذات کے ساتھ یہ متعلق ہے القدوس تمام عیوب سے وہ پاک ہے یہ عبی بن ابنقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور ایک اور صحابی ان سے بھی ایک روایت آتی ہے جب اللہ کے پیغمبر وطر سے وطر کی نماز سے وہ سلام پھیرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں کہ وہ کہتے سبحان المل القدوس تین مرتبہ یہ کلمات کہتے ہمارے ہاں چونکہ دین سے لا اتنی ہے تو جب رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح میں ہر دو رکعت پڑھنے کے بعد یا چار رکات ترویح پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں لوگ ان کلمات کو کہتے ہیں سبحان الملک القدوس حالانکہ حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب وطر کی نماز پڑھتے اس سے سلام پھیرتے تو رسول اللہ تین مرتبہ یہ کلمات کہتے سبحان الملک القدوس کہ پاک ہے وہ ذات کے جو بادشاہ ہے پوری کائنات کا اور القدوس وہ تمام ایبوں سے وہ پاک ہے تمام عیوب سے وہ پاک ہے تو یہ صرف وطر سے اسی لیے روزانہ جب آپ وطر پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں تو ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے اسی طرح یہ جو کلمات ہے قدوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے صحیح مسلم کی روایت میں ام المومنین عائشہ سے آتی ہے یہ روایت اور یہ یاد رکھیں جب ایسی دعائیں یہ رکوع اور سجدے میں یا نمازوں میں جو روایات یہ امہات المومنین سے آتی ہے تو حدیث کی جو فقاہت ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ نوافل میں اللہ کے پیغمبر ان دعاؤں کا ان اسکار کا اہتمام کرتے تھے اسی لیے بعض لوگ فرض نماز میں جو امام ہوتا ہے تو وہ چاہیے کہ فرائض میں ان چیزوں کا وہ اہتمام نہ کرے وجہ یہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے ضعیف لوگ بھی کھڑے ہیں بیمار بھی کھڑے ہیں اور کام والے لوگ بھی کھڑے ہیں تو اسی لیے بعض لوگ ان فرض نمازوں کو اتنا طویل جو ہے وہ پھر پڑھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا وہ دھیان وہ نہیں رکھتے ہاں اگر پڑھنا ہے ان دعاؤں کو ان اسکار کو تو چاہیے کہ بندہ نوافل میں اس کا اہتمام کرے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کان یقول رکو ہی و سجودی ہی اور سجدے میں یہ کلمات کہتے سبوح قدوس رب الملاکت والروح سبوح اسی تسبیح سے کہ اللہ پاک ہے اور وہ جو کمزوری والی صفات ہیں تو اللہ ان سے پاک ہے شرک سے پاک ہے قدوس تمام عیوب سے پاک ہے رب الملا والروح وروح اور اللہ فرشتوں کا رب ہے والروح اور جبریل کا رب ہے یہ السلام سلامتی دینے والا السلام اس کیس کے علاوہ اور بھی معنی ہے لیکن یہاں پہ مانا سلامتی دینے والا اور دوسرا المومن مومن یہ امن سے تو یہاں پہ مومن یہ اگرچہ مفسرین نے ایمان سے بھی لیا ہے لیکن وہ معنی پھر مشکل وہ ہو جائے گا کہ تصدیق کرنے والا لیکن المومن امن دینے والا آذاب سے امن دینے والا وہ ذات کے جس کی صفات سلامتی دینے والا اور المومن آذاب سے امن دینے والا جب اس ذات کی یہ صفات ہوں اور وہ مخلوق پر ظلم کرنے کا ارادہ تک نہیں کرتا تو ویسے تو تقدیر کے عقیدے پر ہم سور حدید میں یہ آیت نمبر 21 اور 22 کے تحت 20 تا 22 کے تحت ہم وضاحت کر چکے ہیں اور اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ ہم اس عقیدے پر آگے بھی ان اللہ تعالیٰ بعض آیات کے تحت ہم اس کی وضاحت کریں گے لیکن جس ذات کی صفات سلامتی دینے والا عذاب سے امن دینے والا رحمان اور رحیم اس کی صفات ہوں اس کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھو جس طرح جبریہ قدریہ والوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو بڑا مجبور پیدا کیا ہے اور انسان کا کوئی اختیار نہیں تو یہ اس ذات کے ان صفات کے شاعن شان نہیں ہے وہ ذات تو سلامتی دینے والا ہے وہ تو لوگوں کو عذاب سے امن دینے والا ہے تو وہ تم پر کیسے ظلم کر سکتا ہے آج ہمارے جو اس اس دور کے جو دانشور ہیں تو وہ لوگوں کو اسی انی مغالطات میں اور شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ دیکھو ال یہ تو بڑا ظلم ہے یعنی اپنے اپنے آپ کو اللہ سے بڑا عادل کرنے والا اور انصاف کرنے والا یہ قرار دیتے ہیں کہ ہماری عقل تو اس بات کو ظلم قرار دیتی ہے لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے حالانکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وہ ظلم اللہ عالمین اللہ اپنے بندوں پر اپنی مخلوق پر ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتے ظلم کرنا تو در کنار تو السلام وہ سلامتی دینے والا اسی طرح السلام قرآن میں سورہ انعام میں آیت نمبر چون کے تحت وہاں پہ اس آیت کے تحت ہم نے سلام کے کئی معانی یہ ہم نے ذکر کیے تھے کہ قرآن میں سلام یہ متعدد معانی میں یہ آتا ہے سورہ انعام آیت نمبر چون کے تحت ہم نے یہ کوئی سات آٹھ معانی یہ ہم نے ذکر کیے تھے انہیں میں سے ایک معنی یہاں پہ سلام یہ جو ہے تو یہ بھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے بھی تقریباً آٹھ معنی ہم نے ذکر کیے تھے سلام بمانے ترغیب کے یعنی مرحبہ کے مرحبہ کے کسی کو خوش آمدید کہنا اس آیت میں سور انعام کی اس آیت میں سلام بمانے مرحبہ کے اسی طرح سلام یہ بائکاٹ کے معنوں میں بانکت سورہ مریم سینتالیس اسی طرح سلام کسی کو پوری بات بتلانا فرقان آیت نمبر 63 اسی طرح سلام یہ اجازت کے معنوں میں آتا ہے سلام بمانے استیزان کے سورہ نور ستائیس اسی طرح ہم عام طور پہ جو آپس میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ اسے سلام التحیہ کہتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 61 میں یہ بھی گزرا تھا یہ ایک دوسرے کو ہم توحفہ پیش کرتے ہیں اور سلام بمانے دعا اور رحمت کے مردوں پر ہم جو سلام ڈالتے ہیں شاولی اللہ البلاغ المبین میں کہتے ہیں سلام موتارا بمانے دعا است مردوں پر جو سلام ڈالا جاتا ہے تو یہ بمانے دعا ہے اور سلام یہ مبارک بات کے معنوں میں یونس آیت نمبر 10 اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اب جن لوگوں نے کھچڑی بنا رکھی ہے کہ ہر جگہ سلام کا ایک ہی معنی ہے مردوں پر جو سلام ڈالتے ہیں تو مردے مردے وہ سلام سنتے ہیں اور مردے ہمیں جواب بھی دیتے ہیں دراصل یہ سلام کے معنی سے جہالت ہے سلام مردوں پر جو ڈالا جاتا ہے تو یہ بمانے دعا کے ہے ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو یہ وہ والا سلام نہیں ہے اسی لیے اللہ کے پیغمبر پر جو سلام ڈالا جاتا ہے حاجی جب یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو وہ بھی انی معنوں میں ہے وہ پہ یہ اس معنی میں نہیں کہ اللہ کے پیغمبر یہ لوگوں کے وہ سلام وہ سن رہے ہیں یا ابو بکر وہ سن رہے ہیں یا عمر جو ہے وہ سن رہے ہیں بلکہ یہ بمانے دعا اور رحمت کے ہے تو اسی طرح یہاں پہ السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو جو لوگ ان چیزوں کو یہ خلط کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن سے لا علم ہے اور وہ سلام کے معنی کو یہ نہیں جانتے تو سلام سلامتی دینے والا اور مؤمن امن دینے والا عذاب سے پناہ دینے والا المہیمن وہ نگہبان ہے لوگوں کے اعمال کا بھی وہ نگہبان ہے اسی طرح انہیں آفتوں اور مصیبتوں سے بچانے والا وہ بھی ہے المحمن اسی طرح انسانوں کے اعمال یہ اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے المحمن اور یہی صفت یہ قرآن کی بھی آئی تھی سورہ معاہدہ میں المحمن کہ گزشتہ کتابوں پر یہ نگاہ ہے العزیز وہ غالب ہے یہ الجبار یہ الجبار دو معنی میں ہے کہ الجبار ایک معنی کہ بڑا زوراور ہے اور یہی غالب کے معنیوں میں اور دوسرا معنی اور وہ دوسرا معنی یعنی بگڑی بنانے والا خرابی کو دور کرنے والا جبار سیغ مبالغ ہے خرابی کو دور کرنے والا اور بگڑی بنانے والا جبیرا یہ اس پٹی کو کہا جاتا ہے یا اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جب ہڈی ٹوٹ جائے تو اس پر جو جو ہڈی وہ اوپر سے لگاتے ہیں تو اسے جبیرا کہتے ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان کی وہ ہڈی وہ درست ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جببار یعنی بگڑی بنانے والا جب انسان کوئی کام وہ بگاڑ دیتا ہے تو عین اور انسان کی وہ تمام امید وہ ختم ہو جاتی ہے تو اللہ وہ خرابی دور کرنے والا ہے اور بگڑی بنانے والا ہے اسی طرح الجبار وہ بڑا زوراور اور غالب ہے تو یہاں پہ بھی یہ العزیز وہ غالب ہے الجبار اور وہ بگڑی بنانے والا المتکبر اور وہ بڑی عظمت والا تکبر کرنے والا اسی ذات کے ساتھ بڑائی وہ لائق ہے سبحان اللہ عما یو شریکون علامہ ابن قیم ان کے اشعار انشاءاللہ اللہ وہ میں نے گزشتہ درس میں ذکر بھی کیے تھے آئندہ پھر ذکر کر لیں گے کہ انہوں نے قصیدہ نونیہ میں ایک فصل میں اللہ کی ان تمام صفات کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور جبار کو انہوں نے علامہ ابن قیم نے انہی دو معانی میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ الجبار دو معانی میں علامہ ابن قیم نے الجبار کے یہ معنی یہ ذکر کیے ہیں سبحان اللّہ عم شریکون پاک ہے اللہ ان شریکوں سے جو یہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتے ہیں یا پاک ہے اللہ ان صفات سے کہ یہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتے ہیں حلّہ الخال البار یہ اللہ وہ ذات ہے یہ الخال کو کہ جو پیدا کرنے والا ہے الباری لیکن بار یہ بھی بمان پیدا کرنے والا الباری لیکن فرق اس میں ہم یہ کریں گے الباری اور وہ بے مثال پیدا کرنے والا ہے الباری الخالق وہ پیدا کرنے والا الباری اور وہ بے مثال پیدا کرنے والا المصور اور وہ شکلیں دینے والا صورتے بنانے والا تمام مخلوق کو اللہ نے مختلف شکلیں وہ دی ہیں اسی طرح انسانوں میں ایک ہی طرح کے ان کے کان ناک وغیرہ انسان اعضاء ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ صورت اور شکل وہ دی ہے تو المصور وہ شکلیں دینے والا سوراء المران میں بھی ذکر کیا تھا ہو اللہ <سؤال> رقم فل ارحام کئی فیشا اسی طرف ہیتم ماشا ارک تیسوے پارے میں آ جائے گا لہ الاسما الحسنہ قرآن نے بطور نمونہ یہ چند صفات ذکر کی اب آخر میں لہ الاسما الحسنہ خاص اسی اللہ کے لیے نام ہے اچھے اچھے اسی اللہ کی یہ صفات ہے اچھی اچھی انہی ناموں سے اللہ کو پکارو سورہ آراف میں ذکر ہوا تھا آیت نمبر ایک سو اسی میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہیں اور وہ جو نیچے زمین میں ہیں سورت کا آغاز سب ماضی کے ساتھ کیا تھا اور سورت کا اختتام يُصبِّحُ سب بحا يُصبِّحُ یعنی ماضی میں بھی اللہ کے لیے پاکی تھی حال میں بھی اور مزارے دو زمانوں کے لیے آتے حال اور مستقبل دونوں کے لیے تو سب سب تینوں زمانوں میں اللہ پاک ہے یو سب بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے تو صورت میں ترغیب ار الجہاد و جو ان آخری دس صورتوں کا مقصد ہے اور ساتھ میں زجر اور تخویف دی جاتی تھی منکرین خصورت تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں یہود کو زواجر اور ان کا انجام دوسرے میں منافقین کو اور تیسرے میں ایمان والوں کو یا یادین اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ دیکھے ہر ایک نفس ما اس عمل کو کہ جو وہ آگے بیچتا ہے آئندہ کل کے لیے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو اور مت بنو ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے چھوڑی اللہ کی کتاب کو یعنی جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو فانساہم انفساہم تو چھوڑ دیا اللہ نے انہیں ان کی جانوں کو اپنی رحمت سے اور توفیق سے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا اپنی رحمت سے کہ چلو تم مجھ سے غافل ہو تو میں بھی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اولائکہم الفاسقون یہی لوگ یہ اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں نافرمان ہیں برابر نہیں ہے جہنمی اور جنتی جنتی وہی کامیاب ہے اور جہنمی وہ ناکام اگر اتارتے ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو ضرور دیکھتے آجزی کرنے والا, اور والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا اللہ کے ڈر سے اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے تاکہ یہ لوگ غور اور فکر کریں اللہ کی کتاب میں یہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے وہ جاننے والا ہے الغیب مخلوق سے جو پوشیدہ چیزیں ہیں انہیں وہ شہادہ اور, اور یہ اللہ عام مہروبان خاص مہربان ہے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے الملک پوری کائنات کا بادشاہ القدوس تمام عیبوں سے پاک سلامتی دینے والا المؤمن اور وہ عذاب سے امن دینے والا المہیمن مومن امن سے ہے الموہ من اور وہ نگہبان ہے تمام مخلوق کا انسانوں کے اعمال کا العزیز وہ غالب ہے اور, بڑا زوراور ہے اور اسی زوراور کے معنوں میں مائدہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا جب بنی اسرائیل عمالقہ کے بارے میں کہتے ہیں ان نفیہ قوم جبارین کہ وہاں پہ تو بڑی ایک زوراور قوم ہے تو جبار بمانے زوراور اسی طرح جبار بگڑی بنانے والا المتقبر اور وہ بڑی عظمت والا اور تکبر کرنے والا سبحان اللہ عمّا پاک ہے اللہ ان صفات سے کہ جو یہ مشرک کے ساتھ شریک ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے الخالق کہ جو پیدا کرنے والا ہے البارے اور بے مثال پیدا کرنے والا جیسے بدیع اور سماواتی میں آتا ہے المصور اور وہ شکلیں دینے والا لہ العثما الحسنہ اس اللہ کے لیے نام ہے پیارے پیارے تو انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو یو سب والارض باقی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور نیچے زمین میں اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین